dai uh -huh. دے ابراہیم کے انشاء اللہ تعالی, تعالی شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحکیم سور ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں نام سے بھی ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آئے گا مکی صورتیں ابھی جاری ہیں اٹھارہویں پارے کی پہلی سورت, سورت المؤمنون تک یہ تمام مکی صورتیں آغاز میں اور آخر میں قرآن حکیم کا ذکر ہے تینوں عقائد توحید آخرت رسالت اس کا بھی بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری اور عمدہ اور جامع دعاؤں کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا ان شاء الفلام <روح> روف مقطع کتاب کا یہ کتابی علیہ السلام ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا یہ تو خریج تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے ان کے رب کے حکم سے الا سرات العزیز غالب اور خوبیوں والی ذات کے راستے کی طرف اللہ یعنی اللہ سبحان و تعالی کا راستہ اس کتاب کا اہم مقصد کیا ہے آپ اس کی آیات کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے تو قرآن حکیم ہدایت کا سرچمہ ہے اللہ مزید ہم سب کو قرآن حکیم سے ہدایت مزید نصیب فرمائے اللہ اللہ اللہ, لذی لہو ما فی السماوات اللہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وبئی کافرین آداب ان شدید اور کافروں کے لیے سخت آزاد سے خرابی ہے کون ہیں یہ کافر جن کے لیے تباہی اور خرابیوں بربادی ہیں اللہ دین صحبو اللہ حیات دنیا جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے آخرت پر یعنی دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر رویش پر ہیں یہ لوگ ان کے لیے تباہی بربادی عن اللہ اور کے راستے سے روکتے ہیں اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں الافی ولاد یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں مما اور, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے واضح طور پر بیان کر دے مراد اللہ کے احکام کو جب کبھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا رسول اسی قوم میں سے تھے انہیں کی زبان بولتے تاکہ لوگوں کے لیے خوب سمجھنا قبول کرنا آسان ہو دعوت دین کا بھی یہ تقاضا ہے کہ لوگ جس زبان کو سمجھتے ہیں اسی زبان میں ان کے سامنے کلام کیا جائے ایک تو لینگویج کی بات ہے ایک ہے لوگوں کا مینٹل لیول لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بھی کلام ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کل قدر لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل اور ان کے فہم کے مطابق تو ایک تو زبان وہ لینگویج جس میں لوگ سمجھتے پھر ان کی ذہنی سطح کا بھی خیال رکھتے ہوئے بات بیان کی جائے یہ بھی دعوت دین کے طریقوں میں سے یا اسلوب میں سے ایک بڑا اہم دل سے جو ہمیں دیا جا رہا ہے فیدین اللہ من یشا و یہدی من یشا پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے وہ هو العزیز اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے ولقد ارسلنا موسی بیااتینا نخرج قومک من الظلمات الى النور اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں وَذَكِّرُم ایام اللہ اور انہیں اللہ کے ایام یعنی جن دنوں میں عظیم فیصلے اللہ نے کیے اللہ کے ایام کے ذریعے ان نصیحت کرے ان نفیدات بے شک اس میں یقینا ہر انتہائی صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں تذکیر بھی ایام اللہ سورہ آراف میں بھی ذکر آیا بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی اس میں صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے غور و فکر کا سامان ہے یاد کرو جب مسلم قوم سے فرمایا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو عید فراؤن جبکہ اللہ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نہ جات دی یسوم نہ تمہیں بری طرح آزاد پہنچاتے و تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری اور, اور یاد کرو جب آپ رب جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا یقیناً کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا بولا ان کفرتوں اور اگر تم نا شکریہ کی ان نہ آداب شدید تو بے شک میرا آداب یقیناً بڑا شدید ہے یہ ہے شکر کا بدلہ یہ شکر کا فائدہ شکر کرو گے مزید تمہیں عطا کروں گا نعمتوں کا اعتراف کرے بندہ اپنی بے بسی کو دیکھے اللہ کی عظمت کو دیکھے فبی یہ آلائی ربی کو مات و کر دیوان آگے پڑیں گے صورت میں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے اعتراف دل میں زبان پر شکر کے جذبات اور وجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں استعمال کرنا یہ ہے تین درجات شکر کے دل سے زبان سے پورے وجود سے شکر کرنا شکر کرو کہ اللہ کہتا ہے مزید دوں گا عام طور پر نہ شکری کا رویہ کیا ہے اس کے پاس بڑا گھر ہے میرے پاس چھوٹا اس کے پاس برانڈیڈ گاڑی ہے نئی والی میرے پاس پرانی اس کے پاس آئی فون ٹین کے پتہ نہیں بات کیا آ ہوگا وہ پلس ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ جو ہے اس پہ شکر کرو اور حدیث شریف میں ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جن کے پاس تم سے بھی کم ہے جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو ہوگا اس پہ قناعت کرو گے شکر کرو گے شکر کرو گے تو اللہ کہتا ہے مزید عطا کرو گی اللہ کا فارمولہ ہے جو اس نے یہ ہے ہم چاہتے ہیں اضافہ میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں سیدھی سی بات ہے بھائی کم بے تھوڑی ہم اتفاق کرتے ہیں ہر بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس پہ شکر کرو تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا نہ شکریہ کرو گے نہ شکریہ کیا ہے جو ہے اس پہ بھی توجہ نہیں جو ہے اس سے گزارا ہو رہا اس پہ توجہ نہیں مزید کی حوث لالچ ہے کفریہ کرے مات نہ شکریہ کرے دوسروں کو آگے دیکھ کر حسد کا معاملہ حوث لالچ نما یہ وہ یہ ہے نہ شکریہ اگر ناشکری کرو گے انداب عذاب, عذاب بھی بڑا شدید ہے موسیٰ الارض جميعا اور موسیٰ علیہ السلام گا اگر تم کرو سب کے سب کے کے اور وہ جو زمین میں تمام کے تمام اللہ لغنی تو بے, شک اللہ یقیناً بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے تمہارے شکر کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں تمہارے شکر کا فائدہ تمہیں تمہاری ناشکری کا نقصان بھی تمہارا علمکم نبین کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں بہت ساری اقوام تاریخ کا حصہ بھی نہ بن سکی ہمیں معلوم بھی نہیں سب کو اللہ جانتا ہے جہاں اتم البینات ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ آئے فردواہ اس کا ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ میں لوٹا دیے یعنی ان کو خاموش کر دیا یہ جو میں اس کرتا ہوں کہ ایک ترجمہ کر رہا ہوں تو پریشان نہ ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اقعات پروناؤن کی وجہ سے اور کسی وجہ سے ایک آیت یا اس کے ایک حصے کا ایک سے زیادہ ترجمہ کرنا ممکن ہوتا ہے وہ آپ تفاصیر میں دیکھیں جب ترجمے ایک سے زیادہ ممکن ہوتے تو تشریحات کا بھی امکان ایک سے زائد ہوتا ہے تو پھر مختصر وقت میں ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے یا وہ جو زیادہ راجہ ہوتی ہے علماء کی صلح ہے جو زیادہ بھی گوانا نہیں کیا ان کی بات کو وقالو انہ بھی اور وہ بولے تم جس رسالت پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم تو نہیں مانتے اس انکار کرتے اور بات کی طرح بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے سمجھ نہیں آرہے تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں معاظ اللہ اولت رسولہم سرچن کشن کا انداز رسولوں نے ان, ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شکن والار کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے یا دھو او من لیا اور کم وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے اس کی پکار تو کیا ما معافی مانگ لو بخش دے گا اور ایک وقت مقرر تمہیں محلت عطا کر دے بشرون وہ بولے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تری دونا خاندو آنا تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو, دو جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے تم ہمارے پاس روشن دلیل لے آؤ قالت لحم رسول ان کے رسولوں نے ان قوموں کے افراد سے کہا انحم اللہ بشرکم کہ ہم تو بے شک ہم, ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں لیکن محض نرے انسان نہیں عام آدمی کی طرح اللہ لیکن اللہ اپنے بندو میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اس نے چنا ہے ہمیں اپنی وہی عطا کی اس کی بنیاد پر تمہارے سامنے پیغام رکھے اور ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا کر پیش کر دے یعنی موجہ فرمائشی موز جس کی وہ فرائشیں کر رہے تھے وہاں اللہ فلیح ولیمن اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحان تعالی ہی پر توقل اللہ اور ہمیں کیا ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ذرائع کر کریں گے اور توقل کرنے والوں کو اللہ سخان پر توقل کرنا چاہیے صرف ایک مختہ یاد کے لیے یہ پیغمبروں کے واقعات تو بیان ہو رہے ہیں کس دور میں آ رہے ہیں؟ مکی دور میں ایک کشمکش صحاب کا نام مسلمانوں کی جماعت و کفار کے درمیان میں ہے تو ماضی کے واقعات سے تسلی دی جا رہی ایمان والوں کو اور ترغیب دلائی جا رہی اللہ پر توقع کرنے کی صبر کرنے کی ڈٹے رہنے کی اور جب وہ کفار اکفار دشمنان دین ہیں پچھلوں کے برے انجام کا ذکر کر کے ان کو عبرت دلائی جا رہی یہ بہت سارے مقاصد ہیں ان واقعات کے بار بار بیان کرنے کے مقام اللہ کفر و کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لیر اپنے رسولوں سے من في ملتنا کہ ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے ربهم تو ان کے رب نے ان رسولوں کی اور ہم یہ اس کے لیے جو ڈرا میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور جو ڈرا میرے اعلان عذاب سے اللہ فرما رہا ہے خوابی اور ان رسوروں نے فتح کی التجا کی فیصلے کی التجا کی اور ہر نامراد اور ہر سرکشی کرنے والا زدی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا اب ان کافروں کا بڑا بیانک انجام اور بڑا سخت بیان عذاب کا اس مقام پر جہنم اس کے بعد جہنم ہے دنیا کی تو پکڑ آئی سب سے بڑا عذاب جہنم کا اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا پیپ پینے کو دی جائے گی جہنمیوں کو زخموں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا جہنم کو جہنمیوں کو قرآن بھرا ہوا اس بیان سے یا تاجر ہو وہ لا یقا وہ اسے گھوٹ گھوٹ پیے گا اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا وہ اتھیل مئو تمین کھلی مکان ہر طرف سے موت آئے اس کو گما ہوا بھی اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا کیوں وہ جو قرآن نے کہا سورت العالم فرملا نہ مرے گا نہ جیے گا حدیث متفقن علی یعنی بخاری مسلم دونوں میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا موت کو بھی ایک مینڈ کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا موت کو بھی موت دے دی جائے گی اہل جنت بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے اور اہل جہنم یہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے اللہ اجر نہ النار۔ ممی ور آزاد غلیب اور اس کے بعد مزید سخت عذاب ہے اب ریاکاری دکھاوا کرنے والوں کی اعمال کی مثال ایمان کے بغیر بظاہر کو خیر کا کام کر رہا ہے ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اس کی تمثیل یا پیربل یا مثال بیان کی جا رہی مثر الدین کفر امال ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے منکر, منکر ہو گئے ان کے اعمال ایسے ہیں کرمادی یوم آصف رات کی طرح ہے کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی وہ سب اٹھا کر لے گئے بکھیر دیا کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا لا درون مما ماں کسب جو انہیں کمائی کی اس میں سے انہیں کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں ہوگی ذالک کہ ولال یہ بہت دور کی گمراہی ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مزید دولت نصیب فرمائے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے اخلاص کی دولت عطا فرمائے دکھاوے ریاکاری شو آف کرنے سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے امن اللہ خلق والارض بالحق یا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بامقصد طور پر بنایا ایں یشا اتبی خلق اگر اللہ چاہے تو اے لوگ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی اور نئی مخلوق لے آئے وما ذلك عزیز اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے رضول اللہ و سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے فقال سکبرو تو پھر کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے انا کنہ لکم ترائن بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے فالوور سے کہیں گے چھوٹے بڑوں سے, کمزور طاقتور لوگوں سے کہیں گے جن کے پیچھے پیچھے تھے ہٹو بچوں کی سدائے جن کے لیے لگاتے تھے جن کے لیے کبھی کبھی ٹریفک بھی بلاک کر دیا کرتے تھے جن کو وی آئی پی پروٹوکال دینے کے لیے باقی قوم کو مصیبت میں ڈالتے تھے وہ چھوٹے اب بڑوں سے کہیں گے ان کننا لکم تباً بے شک ہم تو تمہارے تابے تھے تو کیا اللہ کے آداب میں سے کچھ دور کر سکتے ہو تمہاری بڑی ہم نے خدمت کی تھی سیوا کی تھی تمہاری ہر بات کو مانا تھا کچھ ہمارے لیے آداب میں سے کمی کا اعتمام کر سکتے ہو لو اللہ کم وہ کہیں گے اگر کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت دیتے بھائی تو ہدایت کرتے کچھ کام آتے ہم تو خود ہیں آج اسی مصیبت میں, جہنم کی آگ میں اب تو ہمارے لیے برابر ہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں چیخے چلائیں یا صبر کریں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا اللہ کل کی اس بے بسی اور ذلت سے رسوائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے مجھے اور آپ کو ٹھیک ٹھیک دیکھنا چاہیے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں کس کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے کل اسی طرح کے معاملات وہاں پیش چھ چھے مرتبہ یہ موضوع کا مسکم چھوٹے بڑوں کا قرآن کریم میں آیا اب آرہی وہ تقریر جس کا اشارہ پہلے بھی کیا گیا قیامت کے دن شیطان کی تقریر سب سے بڑا گرو یہ سارے جتنے بڑے بڑے ہیں انورٹڈ قومہ والے ان کا بڑا کون شیطان اس کی تقریر سنیے ولم وقال لما اور جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا مراد قیام کے دن تو شیطان بولے گا وعد بے شک لوگو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا یہ دیکھیے پہلا جملہ کیا آیا میں نے تمہیں سب باغ دکھائے تم میں جھوٹا تھا وبا تو فاخ تو اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پھر میں نے تم سے اس کی خلاف ورزی کی اللہ کا وعدہ سچا تھا میرا جھوٹا یہ ہے بالکل چوراہے پہ لا کے پڑھ چکے تم پہ وہ زور نہیں تھا اللہ انداؤ تو بس یہ کہ میں نے تمہیں تو دعوت دی تھی بلایا تھا بس ڈالا تھا اللہ کیا تھا اتنا ہی کیا تھا میں نے فس تم لی تم نے میری بات مان لی تھی اٹ واس یو یو نے میری کروت قبول کی تھی میں نے تو دی تھی دعوت زور تھوڑی تھا کہ منوا کے چھوڑوں تم سے میں شیتان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ منوا کر چھوڑے نا نا نا نا ٹینتھ کر سکتا ہے مزین کر کے دکھا سکتا ہے برائیوں کو کرواہی ڈالے گناہ یہ طاقت شیطان کو نہیں دی گئی اس میں بندے کا قصور بھی ہے بندہ روم دیتا ہے تو ان ہوتا ہے کب دیتا ہے روم ابھی ہم نے سورہ رات آیت 28 سے پڑھا دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اس دل میں اللہ کا ذکر موجود ہو شیطان کو انٹری نہیں ملے گی انشاءاللہ شاء تعالیٰ نہیں ملے گی لیکن قرآن کہتا ہے سورہ زخرف آیت 36 سورہ زخرف آیت چھتیس بمیاش رحمان جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے نقید لَهُ شیتان وہ اس کا ساتھی بنتا ہے تو روم کون دیتا ہے بندہ آنے کے لیے انٹری کے لیے اس کو راستہ کون دیتا ہے بندہ یہی کہے گا فلا تلومو نی بس مجھ پر الزام نہ لگاؤ مجھے برا بھلا مت کہو ہو انفسکم اپنے اوپر الزام لگاؤ اپنے آپ کو برا بھلا کہو کوس نے مجھے مت دو اپنے آپ کو دو اٹ واس یو تم نے روم دیا تم نے مجھے دعوت قبول کی تم نے سارا پلان کر کے معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچایا اب کیا ہے ما انا وما ماںخی کونسری نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو پھنس گئے بھائی جو آج شیطان کو گالیاں دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اس بلیم ڈالنے کے چکر میں ہیں وہ تو کیا جائے گا کل اور اللہ نے یہ تقریر مجھے اور کو کیوں سنا دیا آج تاکہ کل یہ شرمندگی اور شیتان سے ذلیل ہو ہم ہاں، سوچئے تو صحیح ذرا وہ مردود لعین، اللہ کی لانت اس کے لئے جہنمی اور جہنمیوں کے سرداروں کا بھی سردار اس سے زلیل ہو کوئی شخص کتنی ذلت کی بات ہے اللہ سمجھا رہا ہے کہ آج مان لو مان لو کل کی ضلع سے اپنے آپ کو بچا لو اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمت دے توفیق دے کہ ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں اللہ ہی سے اس مردود سے بچنے کے لیے کریں ہاں آؤ بلّہ من شریح طالر اور اس سے فائٹ کرنی مرتے دم تک اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ مسرخی نہ میں تمہاری فریاد ارسی کر سکوں تم میری فریاد ارسی کر سکتے ہو انی کفر تمام اشرک من قبل بے میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا تم نے اللہ کی چھوڑ کر میری مانی مجھے شریک ہے اللہ کے ساتھ میں انکار کرتا ہوں تمہارا اللہ وکبر ہمارا ایمان ہے اللہ کا سچا کلام ہے یہ ہمارے دو ٹکے اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا سور بات دو مرتبہ آئی ہے. اللہ یقین فرمائے. ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا من النار اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں خوران میں رہا مولوی. مولوی ہے وہ خود سر پہ پڑی گی کہ میں بچے بچا لیا جاؤں جی اللہ جہنم کا ذکر بھی کر رہا ہے اللہ جنت کا ذکر بھی کر رہا ہے تو پازیٹو نہیں لونا بی پازیٹو جہنم کو خوف رکھو جہنم یہ والے امل چھوڑو اور جنت کی امید رکھو جنت والوں کے عمل کو اختیار کر کے اللہ سے فضل مانگو اللہ فضل فرمائے گا آسانی فرمائے گا اللہ کا جنت الفردوس اے اللہم تس جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وہ بعد جنت اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک امال کیے باغات میں تجریم امتحاط انہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خوین فیحا وہ ان میں رہیں گے بید بھی اپنے رب کے حکم سے تحیت سلام اس میں ان کا ملاقات کے موقع کا تحفہ کیا ہوگا سلام ایمان والے کہیں گے سلام فرشتے کہیں گے سلام اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحان و تعالی فرمائے گا سلام قل رب رحیم رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا جنت والوں کو سوچیں کبھی اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اب کلمہ طیبہ کی مثال عقل میں خبیثہ کی مثال کنٹراسٹ کے طور پر بات آ رہی ہے۔ علم تعالی کہ فذرب الله مثلا کلمۃ طیبہ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی کلمۃ طیبہ پاکیزہ بات کی کہ شجرۃ طیبہ جیسے کہ پاکیزہ درخت ہو اصلھا ثابتم اس کی جڑ مضبوط ہیں و فرعھا فالسماء اور اس کی شاخ آسمان میں پہنچی ہوئی ہے تو تی اکلہا کلحین باذن ربیھا وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے کیا مراد ہے پوری کائنات اللہ نے اپنے حکم سے بنائی ہے اور اس کائنات میں اللہ لا لاشری کا حکم جاری ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے جب ایک بندہ یہ کلمہ قبول کرتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی مطابقت پوری کائنات کے ساتھ ہو جاتی ہے کائنات اللہ کی مسلم اور بردار ہے جب بندہ اس کلمے کو ایکسپٹ کرے قبول کرے اور اس کے تقادوں پر عمل کرے تو وہ پوری کائنات کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتا ہے اور جب بندہ اس کلمے پر مضبوط ہو تو ہر موسم میں ہر حال میں ہر موقع پر عمدہ کردار اور اعمال کی فصل سامنے آتی چلی جاتی ہے یہ اس کلمے پر قائم بندہ اس کا کردار صدا بہار ہوتا ہے ہمیشہ عمدہ روش پر وہ قائم رہتا ہے ریب اللہ علماس اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے لا الحم تاکہ وہ غور و فکر کرے وہ مسن کلیمتین خبی اور ناپاک کلمے کی مثال کلمہ کفر کوئی کفر پر شرک پر توحید کے برعکس کسی عزم یا فلسفی یا نظریے پر قائم ہو اس کی مثال کیا ہے وہ مسل و کلیمتن اور ناپاک کلمے کی مثال کا شجرتن خبیصۃن فوقل ارب ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو ماں من قرار اس کے لیے کوئی قرار کوئی ثبات نہیں ہے کوئی بیسی نہیں اس کی کیا مطلب جو شر پر اڑا ہوا ہے وہ پوری کائنات کے خلاف جا رہا ہے اس کو کائنات کی سپورٹ یا مطابقت حاصل نہیں ہے اور جو کلمہ کفر پر کلمہ شر پر کاربن ہے اس کا ایک گھٹیا کردار سامنے آتا ہے جس گٹی کردار سے نفع ملنا تو دور کی بات ہے نقصان ہی نقصان اور شر ہی شر لوگوں کو میسر آتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے کردار کو کوئی ثبات نہیں جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس شخص کا کردار بھی کوئی مضبوط بنیاد پر قائم ہو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اللہ الذين آمنوا بالقول صاحب في حیات دنیا وفي فل اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ذریعے مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی یہ قول ثابت کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اس سے ملاد لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کلمہ توحید مضبوط کلمہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے کس بات کی ایمان والے کے دل میں اللہ پر تبکل ہوتا ہے وہ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے رکھتا ہے اس کو نقصان بھی آ جائے گا تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا وہ امید بھی اللہ سے رکھے گا بدلتے حالات کے اندر کوئی اس کے کردار میں بگاڑ نہیں آئے گا مضبوطی اور یہی کلمہ حدیث میں آیا کہ جب بندہ قبر میں ہوگا وہاں اس کی اس کی سبات کا اور اس کی مضبوطی کا باعث بنے گا اور یہی کلمہ جب آخرت میں ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میزان ہے میزان عمل اس کے ایک پلڑے میں اگر یہ کلمہ رکھ دیا جائے باقی دوسرے پلڑے میں سب کچھ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا اس کے ذریعے اللہ ایمان والوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ اللہ کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ ما اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحان و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فرا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا یہی مشیک عرب اور خاص طور پر مکہ انہی میں سے حضورتِ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان میں قرآن آیا اور یہ آگے بڑھ کر مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا ان لوگوں نے کفر کر کے وَآحَلُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ اور اپنی قوم کو اتار لائے تباہی کے گھر میں یہ سردارانِ خوریش کی بات ہو رہی ہے ان سرداروں نے مخالفت کی تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہی کے طرف چلے گئے وہ کیا ہے تباہی کا گھر جہنم یسلحا وار وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے عن اور انہوں نے اللہ اور شریک ٹھہرا دیے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں کلف ان کو ملنار اینبی علیہ السلام فرما جی تھوڑا فائدہ اٹھا لو بے شک تمہارا لوٹنا بالآخر وہ جہنم کی آگ کی طرف ہے اللہم اجرنا من النار کھل عبادی اللہ آمنوا اے میرے نبی علی میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائیں یقین قائم کرے اور خرچ کرے جو ہم نے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی من قبر اطمن اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بے فی ولا خلال جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی اس کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو اور یہ تو ہے پورے عالم کی قیامت سب پر آئے گی پورے عالمی دنیا پر آپ کی میری قیامت کیا ہے جی وہ میری اور آپ کی موت ہے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو اس سے پہلے پہلے اپنے لیے آخر کا سامان کر لو اللہ البی خرکات اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وَانزل من ماء اور آسمان سے بارش برسائی فاخرات پھر اس سے نکالا تمہارے لیے پھلوں میں سے رسک وہ سخر الکم الفل کا اور اللہ نے تمہاری کشتی کو مستخر کر دیا آمد و رفت کا ذریعہ بنا دیا سمندروں میں تجری امری تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے وسخم النہار اور اللہ نے تمہارے نہرو کو مسخر کر دیا تمہارے فائدے کا باعث بنا دیا وسخر الشم سب القمر تمہارے لیے مسخر کر دیے سورج اور چاند کو وہ ایک دستور کے مطابق چل رہے ہیں وسخر القم الحرار اور تمہارے لیے دن رات کو خدمت پر لگا دیے اس پورے انتظام سے تمہارے شب روز کے معامولات چلتے ہیں وہ آتا کمک الما سلطوم اور ہر وہ شہر تمہیں آتا فرمائی جو تم نے مانگا مانگا تو بہت تھوڑا ہے بغیر مانگی اللہ تعالی نے کتنا عطا فرمایا سب کچھ آتا فرمایا وہ ان تردو نعمت اللہ تفصوا اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے یہ ہے اہم معاملہ فبی اعلیٰ کو ماں تو کر دی بات یہ کہ بھائی ہم اللہ کی نعمتوں کو فور گرینٹڈ لے لیتے ہیں آپ کا میرا دل حرکت میں ہے اس وقت حرکت میں ہے نا ہاں حرکت کر رہا ہے آپ کے وجود میں خون دوڑ رہا ہے نا دوڑ رہا ہے ذرا گنتے جائیے نا کائنات تو بہت بڑی شہ ہے وفی انفسی کم قرآن کہتا سور داریات میں تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اس کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں افلاد اب کیا تم دیکھتے نہیں ہو کتنا شمار شمار ہی نہیں کر سکتے بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و نے عطا فرمائی لیکن کیا ہے فار بے شک انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی نا ہے فار گرانڈیڈ لے لیتا اللہ کی نعمتوں کو خوب استعمال کرتا شکر ادا نہیں کرتا اس کے احکامات کو بھول جاتا ہے اس کی رضا کی حصول کو بھول جاتا ہے اس کی معصیت سرکشی میں لگ جاتا ہے ان الانسان الم کا فار بے شک انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی نا ہے اس کے بعد اگلا رقوب بہت قیمتی ہے دعاؤں کے حوالے سے اور دعائیں بھی کس کی خلید اللہ کی علیہ السلام بہت پیاری دعائیں اچھا کیوں ذکر آ رہا ہے سید علی ابراہیم علیہ السلام کا مشیکی نے مکہ کہ کی نسل میں سے تم ان کی نسل میں سے ہو تم تو شرک میں ڈوبے ہو ان کا معاملہ تو توحید کا تھا مواحد ہے ایک اللہ کے لیے رب جعل ومنی اور مجھے اور موری میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم کی پرستش اللہ اکبر مجھے بھی اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں اللہ مجھے بھی بچا یہ ہے پیغمبرانا اخلاق و کردار اللہ کی توفیق کے بغیر تم نہیں مچھ سکتے پیغمبر ہمیں سکھا رہے البتہ پہلی دعا کیا ہے اس شہر کو امن عطا فرما دے کراچی والوں سے بڑھ کر کس کو پتا ہوگا کہ امن کسے کہتے ہیں کیا کچھ بھگتا ہے ہم نے کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی شہر کے باسیوں کو بہرحال امن بڑی شہ ہے پیغمبر نے مانگا تو پتا چلا کہ امن کی دعا مانگنا یہ بھی بہت قیمتی دعا ہے امن ہے تو اللہ کے گھر بھی آباد ہوں گے گھر گھر کے معاملات بھی چلیں گے اللہ کی عبادت کا بھی معاملہ ہوگا حقوق ادا ہوں گے معاملات زندگی سیٹل ہوں گے بندہ آخرت کی بھی فکر کر سکے گا اب سوچیں کتنا جامع معاملہ ہے ایک اس دعا میں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھ اس بات سے کہ کی کرے اللہ اکبر تو مشرقین نے عرب کو سمجھایا جا رہا ہے تم دعوی کرتے ان کی نسل میں ہو اور وہ دیکھو کیا دعا کر رہے ہیں تمہارے تم بھی ان کی اولاد ہو اپنے آپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہ ہمیں بتوں کی پرستش سے بچا نا نا کثیر اے میرے انہوں نے یعنی ان اور نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا یعنی یہ ذریعہ بنے ہیں ظاہر کے اسباب سے اس نے ان کی طرف نسبت کی فمن مننی جس نے میری اتباع کی وہ بے میرے ساتھ ہے وہ میرا ہے بہت قیمتی نقطہ دعوا تو سبھی لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہے واقع ان کا ہے کون جو ان کی اتباع کرے گا یہی بات حضور نبی اکرم علیہ سلاد وسلام نے اپنے بارے میں شاد فرمائی جامع ترمی کی روایت میں من احب سنت فقط احب جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقین اس نے مجھ سے محبت کی اور آگے بھی بڑا پیارا بشارت کا جبلا من احبانی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضور کا ساتھ ملے گا اللہ اکبر شرط کیا بتائی جس نے میری سنت سے محبت کی میری سنت کی اتباع کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی ابراہیم علیہ السلام بھی فرمارے فما پس جس نے میری پیروی کی بے وہ مجھ سے ہے اگلا جملہ بہت توجہ فرمائیے گا بڑا خصورت انداز ہے شفاعت کا لطیف انداز ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غفور الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تو تو بہت بخشنے والا ہے نہائیت رحم فرمانے والا ہے سمجھ جاری ہے بات جس نے میری نافرمانی کی اہلا تو تو غفور الرحیم ہے یہ بڑا باریک لطیف انداز ہے شفاعت کا اب اولاد کے بارے میں ایک نقطہ ربنا انی اسکند من ذریتی غیر عند بیتی کر محرم اے ہمارے رب بشک میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو ایک حصے کو ایک بغیر کھیتی والے میدان غیر آباد زمین میں بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس واقع یاد آ گیا بی بی ہاجرہ کو چھوڑ دیا اور دودھ پیر اسماعیل کو چھوڑ دیا کتنا آسان ہے جبلا کہنا کہاں چھوڑا کوئی ریسٹورینٹ تھے وہاں پر کوئی بازار تھے کوئی مارکیٹ سی کوئی آباد شہر نہ کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا وہاں پر کچھ کھجورے پانی دے کر جا رہے اما ہاجرہ نے پوچھا اللہ کا حکم کا اللہ کا فرمایا جائیں کتنا آسان جملہ کہنا ایک ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہے دائیں مائے کچھ نہیں آپ جائیں اللہ ضائع نہ کرے گا ماں عورت کو اللہ مضبوطی اطا فرمائے تو حاجرہ کی استحقامت کو دیکھ لے سلام نہ ہاں اس کے بعد کھجورے ختم پانی ختم ماں کا دل بے قرار بچہ روتا بھی ہے تو ماں کچھ کھائے گی تو بچے کے لیے گردا کا اہتمام اب کبھی سفا پہ چڑھتی ہے پہاڑیاں تھی اس وقت وہاں سے اترتی پھر بچے کو دیکھتی پھر مروہ کی طرف جاتی کوئی قافلہ گزر رہا ہو کچھ کھانے پینے کا انتظام یہ چلنا یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ پر توکل اپنی سی کوشش سڑی کہتے ہیں نا سعی کوشش توقل اللہ پر اللہ ضائع نہیں کرے گا اور اپنی سی کوشش کی اللہ نے موجزہ جاری کر دیا اللہ اکبر زمزم قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا ایک تو یہ پہلو کیوں چھوڑ کر آ رہے ہیں سنیے آگے اور اب بنا اے ہمارے رات تاکہ وہ نماز قائم نماز قائم کریں نماز قائم کرے تیرا ذکر ہو تیری یاد ہو تیرا گھر آباد ہو دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئے تحوی عل بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائے مالک تیرا گھر آباد ہو اپنی اولاد کو اس لیے سیٹل کر رہا ہوں سیٹل کر رہا ہوں سیٹل کر رہا ہوں, کر رہا ہوں. فلرش کرنے کے لیے نہیں جائیدادیں اٹھانے کے لیے نہیں مالک نماز قائم کرے نماز قائم کرے تیرے گھر کو آباد کرے تیرے بندے تیرے گھر کی طرف آئے تیرا ذکر جاری ہو جائے تیری بندگی ہو تیری عبادت ہو تیرا نام بلند ہو اللہ اکبر اولاد ہماری بھی آج ہے کیا منسوب ہے میرے اور آپ کی اولاد کے بارے میں کیا پلان ہے آپ کا میرے میرا اپنی اولاد کے بارے میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ جذبہ مجھے بھی... میں بھی ایک باپ ہوں بھائی یہاں ہم سب بہت سارے حضرات باپ بیٹھے ہیں پردے میں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ مائیں بھی حاضرہ کو یاد کر لینا اللہ پردہ خل اللہ یہ مر بیٹھے ابراہیم کو یاد کر لے نا اللہ تیرے لیے نماز قائم کرے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے تیرے گھر کی طرف لوگ آنے والے بن جائیں تیرے نام لینے والے بن جائیں تیرے دین پر چلنے والے بن جائے تیری بندگی کرنے والے بن جائے یہ ہے جو پیغمبروں نے اولادوں کے لیے مان... اولاد بھی مانگی اس لیے مانگی زکری علیہ السلام نے مانگی تھی اولاد مانگی ابراہی نے مانگی اس مقصد کے لیے مانگی اولاد کی پرورش کی تو اس کام کے لیے کی ہے اولاد کو سیٹل کیا ہے تو اس کام کے لیے کیا ہے اللہ میرے اور آپ کی اولاد کو بھی قبول فرمائے بڑا سوچیں پانچ دس لاکھ کما لے گی اولاد پر منس بات کر رہا ہوں کچھ زیادہ بنا لیں گے اللہ برکت دے یہ پانچ دس لاکھ کو اللہ کا دین پہنچانے والے بنیں تو کتنی بڑی کمائی پانچ لاکھ مہینے کا سال کا ساٹھ لاکھ ہو جائے گا دس, لا, دس سال میں کتنے دے دیں گے بھائی چھ کروڑ دے دیں گے سا ایڈ کر لیں گے دس کروڑ جمع کر کے دے دیں گے کی میری قبر میں کتنا جائے گا ان کی قبر میں کتنا جائے گا یہ ضرورت پوری کریں کوئی اس کی رحبانیت نہیں بیان کر رہے ہم یہاں مقصد اونچا بڑا سوچیں اور خدا کی قسم جب ہم بڑا سوچیں گے اللہ یہ چیز ایسی نکال دے گا پانی کیسے دے دیا اللہ تعالیٰ نے تھا وہاں اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبھی اللہ دے دے گا مجھے اور آپ کو بھی غیب سے دے دے گا بڑا سوچیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی نکل جائیں گی اللہ مجھے بھی بڑا سوچنے کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی بڑا سوچنے کی توفیق دے اور بڑا کام ہماری نسلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لے اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرمائے ربنا ليقيم الصلاه اے ہمارے رب تا کہ نماز قائم کریں فجعل افئده من الناس فسللوك قلوب ایسا کر دے تحوي الیہم کو ان کی طرف مائل ہوں ورزقهم الثمرات اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما لعلهم يشکرون تاکہ شکر ادا کریں دنیا کی میں نعمت مانگی ہے نعمتیں پیدا ہی اللہ نے بندوں کے لیے کی مانگے کوئی مسئلہ نہیں پیغمبر مانگ رہے لیکن لعلهم يشکرون تاکہ اللہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کہتے ہیں چھ مرتبہ ماں کانا و مشرقی میں سے نہیں تھے اللہ کہتے اپنی ذات میں وہ پوری امت تھے اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا اللہ کہتا ہے آخرین میں ان کا ذکر جاری کر دیا اللہ کہتا ہے میرے ابراہیم کو خلیل بنا لیا اللہ کہتا ہے میں لوگوں کا امام بنا دیا ان ابراہیم کے اگلے الفاظ سنے. اے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے جو ہم ظاہر کرتے مما اقفا اللہ من شی عنف عبد ودافی سما اور اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے بندے کو کل کا خیال نہ ہو اللہ کا احساس سارے فساد کی بنیاد کیا ہے بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے آخرت کے جواب دہی کا احساس جس سے نکل جاتا ہے اے ہمارے رب بے شک جو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں مما افال اللہ من شی انفل عبد ودافی سما اور اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں الحمد شکر تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ عدل کی بلی اسماعیل میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے انسم بے شک میرا رب دعا کا خوب سننے والا ہے آگے دعا بھی سکھائی جا رہی اپنے اپنے لیے فقط دعا نہیں سب کے لیے دعا اپنی اپنی نہیں سب کی فکر کرنی انشاءاللہ اللہ رب جان مقیم السلام اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا وہ من ضروری اور میری اولاد کو بھی باپ سے پوچھا جائے گا بھائی کلو کو برآن کل مست ہی بخاری شریف کے حدیث ہر ایک تم سے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن باپ ہے تو اولاد کے بارے میں شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں مالک ہے تو غلام کے بارے میں حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا تو اپنی اولاد کی بھی فکر ایک بڑا حساس تجزیہ سنیے گا وہ سر البرا میں بات شاید بیان نہ ہو سکی استاد محترم ڈاکٹر اسرار فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ اور یہ بات ان کو جچتی بھی تھی جس بندے نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے کام کے لیے وقف بھی کی اور حتہ امکان اولاد کو بھی اس پر اس راہ پر رکھا اس کو حق بھی تھا کہ وہ یہ بات کہے کیا اولاد کا ذکر آ رہا ہے ادھر بھی اولاد کا ذکر تھا البقرا میں بھی میری اولاد کو بھی اللہ ملے گی امامت اللہ نے کہا ظالمین کے لیے نہیں ہے لیکن یہاں دعا اولاد کے خاطر بھی ہو رہی ہے اولاد کسی انسان کی اصل شخصیت کیا ہے اس کا پتا اس بات سے چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہے اصل شخصیت ظاہر میں کوئی لبادہ کوئی اوڑھ لے کوئی مذہبی گیٹ اپ اختیار کر لے اچھی تقریر کر لے لچھے دار گفتگو کر لے امپریس قسم کی بات بھی کر لے ممکن ہے لیکن شاید اندر کی شخصیت کا اس سے اندازہ نہ ہو اندر کی شخصیت پتہ چلتی ہے کہ بندہ اولاد کو کہاں لے جا رہا ہے کدھر رکھا رہا اس کو کس جگہ پہ چلا رہا ہے اس کو اس سے انسان کی اندر کی اصل شخصیت کا پتہ چل جائے گا اصل مقصد کیا ہے ویژن کیا ہے کہاں جانا چاہتا ہے پریفرنس کیا ہے ترجیح کی اس بات کی ہے اولاد کو دیکھ لو اس کی کہا لے کے جا رہا ہے ہاں اولاد پر محنت کی اولاد نہیں مانے تو نور علیہ السلام کا بیٹا نے نہیں مانا ایشو نہیں لیکن اولاد کو ڈالا ہی دوسرے ڈگر کے اوپر ہے اور بڑی لچھے دار باتیں اور بڑی زبردست قسم کی دعوت کام ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور اولاد کی فکر ہی نہیں ہے اور اولاد اولاد کو وہی دنیا اندر خانے دنیا یہ دنیا ہے تو وہ اولاد کس دگر پر ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے ہے ذرا سخت اور تلخ اور کڑوا تجزیہ لیکن کیا کریں الحق مرم سچ کڑوا بھی ہوتا ہے اور کڑواہٹ میں تاثیر بھی ہوتی ہے کبھی یہی باتیں ان میں سے کچھ مجھے بھی لگیں گی ادلا کرے اگر میرے اندر کمی کو ہے تو مجھے احساس ہو میں اپنی اصلاح کروں اللہ مجھے توفیق دے ہم میں سے کسی ساتھی کو لگے تو اللہ کرے کہ وہ اس کو پازیٹیولی لے یہ تو میری کوتاہی ہے اٹس فار می یہ قرآن تو میرے لیے ہے ہم اپنی اصلاح کریں یہ مقصد ہمارا بیان کرنے کا بھی ہو یہ مقصد ہمارا سننے کا بھی ہو اللہ تعالیٰ یہ طلب و طلب ہم سب کو عطا کریں رب بجالنی مقیم صلاح اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا ومن و من ضروری تھی میری اولاد کو بھی ربنا اے ہمارے رب و تقبل دعا اور میری دعا قبول فرما رب اغفر فر لی اے میرے رب مجھے بخش دے ولی واری دئیے میرے ماں باپ کو ولی اور ایمان والوں کو یوم جس دن حساب قائم ہوگا اپنے لیے بھی دعا ماں باپ کے لیے بھی دعا ہمارے تو بھارت ہیں ہی مسلمان ماں باپ الحمد سارے ایمان والوں کے لیے دعا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو سارے ایمان والوں کے لیے دعا کرے ایک حدیث میں ستائیس کا عدت بھی آیا تو وہ مستجاب الدعوات میں شامل ہو جاتے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالی جو سب کے لیے کر رہا ہے دعا اللہ اس کی قبول کر لے گا وہ مستجاب الدعوات یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں شامل کر دیا جائے گا ایک گروپ کو اور پڑھ رہے ہیں پھر یہ سورت مکمل اور انشاءاللہ شاء تراوی آٹھ رکعت ادا کریں گے ولا تَحْسَمَنَّ الله غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ہر و دمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے اس سے جو ظالم کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ کو خوب معلوم ہے اِنَّمَا يُوَاخِرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ وہ تو صرف انہیں اس دن تک محلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ جائیں گی اللہ اکبر مُحْطِعِين وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے دوڑتے ہوں گے لا یار تدو الئی ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی پتھرا جائیں گی آنکھیں اس دن دہشت کے مارے خوف کے مارے وہ اف اور ان کے دل خوف کے مارے اڑے ہوئے ہوں گے دہشت ہوں گے اللہ اکبر وَانْذِرِ النَّاسَ اور لوگوں کو جس سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا غلام تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے نجیب دا اوتا کا ہم تیاری دعوت قبول کر لیں ورنہ ہم رسولوں کی پیروی کر لیں ارشاد ہوگا اَوَلَمْ مِّن قَبْلُ مَّا لَكُمْ مِّن زوال کیا تم لوگ اس سے پہلے خوب قصبے نہیں کھاتے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں کیسے کیسے ڈائیلاگ گزرے ماضی میں ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں ذرا سا حسن اتا ہے تو نزاکت آہی جاتی ہے ذرا اقتدار اختیار ملا تو اکڑ آہی گئی ہاں ہر ایک کہتا رہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے بڑی کرسی والے آئے پاکستان میں بھی اور ہر ایک گیا بچارہ کرسی شاید وہی رہ گئی کرسی والا بچارہ زمین کے نیچے چلا گیا سید نانی نے اللہ اکبر بڑے خوبصورت چہرے تھے بڑے خوبصورت رخسار بھی تھے بڑی خوبصورت مسکراہٹیں بھی تھیں بڑا حسن و جمال کا روپ بھی تھا آج سب مٹی کے اندر ہے بڑے بڑے محلات ہیں کھڑے ہیں مکین رہنے والے ان کے نیچے مٹی کے اندر چلے گئے ہیں اللہ اکبر تم قسمیں نہیں کھاتے تھے تو تمہیں کوئی زوال نہیں وہ سکم ٹوفی مساق یعنی لدینہ غلوم و تم رہے تو ان کے گھروں میں یعنی علاقوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ تب قریف اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ بدور بنا ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی وقت مکر اور چالیں چلی اللہ مکرم اور ان کی چالیں اللہ کے سامنے تھیں اللہ خود دیکھ رہا تھا وہ انکھا نہ مکر تز اس میں دو ممکن ہے میں ایک کر بڑا دلچسپ ہے خوبصورت ہے کیا اور ان کی چالیں تو ایسی نہ تھیں کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے یہ نفی میں ترجمہ ہوا بہت خوبصورت ترجمہ ہے کیا مطلب یہ جو مکار لوگ گزرے دشمنان دین انہوں نے بڑی چالیں چلیں مگر ان کی چالیں ایسی نہیں تھی کہ پہاڑ ہل جاتے کیا مطلب انبیاء اور رسول استقامت کے پہاڑ تھے ڈٹے رہے جمے رہے اور کھڑے رہے ان کو ہٹانا ممکن نہیں تھا ان کو ہلانا ممکن نہیں تھا چالیں بہت انہوں نے چلی مگر ممکن نہیں تھا کہ ان استقامت کے پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیں یہ ایک ترجمے کے مطابق ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی فلاح احسب اللہ مخلف آواد رسولہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرے گا ان اللہ عزیز بھی شیک اللہ زبردست سے بدلا لینے والا ہے یوم تبدر الارض اور جس دن اس زمین سے زمین اور بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے ایک اور نکل کھڑے ہوں گے وہ تر مجرمین یوم ادر اسفات اور تم دیکھو گے مجرم اس دم باہم زنجیروں میں جکھڑے ہوئے ہوں گے قرآن میں آخری سورتوں میں پڑیں گے ستر ہاتھ لمبی ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرا سنیے قرآن کا شدید سختی کا بیان جہنم کے عذاب کے تعلق سے سرا من قطران ان کے کرتے گندک کے ہوں گے آگ بھڑکتی ہے اس سے اللہ اکبر و تاہ وجوار اور آگ ان کے چہرے ڈھانپ دے گی انہیں چہروں پر غصے کے اثرات تھے پیغمبروں کی دعوت سن کر انہی چہروں پر جو ہے وہ غصے کے اثرات ایمان والوں کو دیکھ کر اسی چہروں پر اکڑ کے جذبات اور اثرات بھی تھے انہی چہروں کو دھونا جائے گا اس سے اب پڑھ چکے ہیں سوریہ نسا میں اللہ اکبر آئے نمبر چھپن میں ایک مرتبہ کھال جلے گی تو بار بار کھال دی جائے گی تاکہ مستقل جلنے کے عذاب کو وہ بھگتتے رہیں لیا جزی اللہ کل کا سبب تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلا دے جل حساب لینے والا ہے بلاغ الناس یہ قرآن تو لوگوں کے لیے پیغام ہے بلیم غروب ہی اور تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے بلیا علم اور تاکہ وہ جان لیں اللہ واحد کہ بے اللہ معبود واحد ہے الباق اور تاکہ اقل من لوگ نصیحت حاصل کریں